الحمد رب العالمین بت للمتقین وسلاۃ والسلام على اشرف رسول نبی ربی یسر ولاۃ وطم بلقیر قال اللہ تعالی فی کلام الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطین وزیطون وطور سینین وحد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد انتہائی محترم مکرم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں یقین واسک ہے کہ رمضان الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح کا سہانا موسم جا رہا ہے تو پورے رمضان میں اللہ اپنے کرم کی برقع اسی طرح رکھے اور آپ سب کی جو نیکیاں ہیں حسانات ہیں اللہ انہیں بڑھا چڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے زمین و آسمان کو ماپنے کے آلے ابھی ایجاد نہیں ہوئے ان کا محیط ان کا دائرہ ان کی وسعتیں اب کھربوں زمینیں مل کر کے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور کھربوں سورج مل کر کے سیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کھربوں سیارے مل کر کے گلیکسیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے خربوں گلیکسیز مل کر کے کلسٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتی کھربوں کلسٹر مل کے سپر کلسٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ سارا جو اتنا بڑا سلسلہ ہے یہ آسمان کی چھت کے نیچے ہے اور زمیں کے اوپر ہے تو زمین کتنی بڑی ہے آسمان کتنا بڑا ہے پھر پہلے آسمان کے بل مقابل دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے اور پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہے تو یہ سارے سلسلے ان کے بارے اللہ کہتا ہے وسما وا تتویا تم یہ اللہ ٹیشو کی طرح اپنی انگلی پہ لکیٹ کر کے ایسے پھونک مار کر کے ام ذرے بنا کے ساری کائنات کو اڑا دے گا تو میری آپ کی کیا اوقات ہے وہ بہت بڑی ذات تاجدار کون نا علی اسلام نے جبریل علی اسلام کو اصل شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پر کے نیچے کائنات چھپا رکھی ہے جبریل نے اور قد اتنا بڑا ہے کہ زمین کی جڑوں میں پیوست ہو کر کے آسمان کی اونچائیوں تلک پہنچا ہوا ہے لیکن جب اس جبریل کو اللہ پیغام جاری کرتے ہیں تو ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے اور گھسا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے جب اللہ فرمان جاری کرتے ہیں تو ملائے کا جن کو ارش والے نے یہ طاقتیں کا کر رکھی ہیں کہ زمین کے ٹکڑے کی گاچی نکال کر کے اس پوری زمین کو پلٹ کر کے پٹخ پھینکیں وہ سارے کے سارے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ اللہ کی بات سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہوش میں آتے ہیں ایک دوسرے سے کان لگا کے پوچھتے ہیں ماضا قال ربو تمہارے اللہ نے کیا کہا ہے چونکہ سارے بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں کالو ماضا کالا ربو کم الحق اللہ جو بھی کہتا ہے وہ حق کہتا ہے اللہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اسے بات منوانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی قسم تو کمزور اٹھایا کرتے لیکن اللہ شاہ زور ہونے کے باوجود قسم اٹھاتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار قسمیں و قسم تین کی و زیتون قسم زیتون کی و سینین قسم تور سینہ کی و حاز البلد الامین قسم بلد امین امن والے شہر مکہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم اتنی قسمیں اٹھا کے میں ذات وہ ذات ہوں کہ جس کی بات کے سامنے فرشتے کھڑے نہیں ہو سکتے میں ویسے ہی آڈر جاری کروں فرشتے تھر کامتے ہیں हैं, چیختا ہے پائے ہلتے ہیں پیغمبر علیہ سلط وسلام کا فرمان ہے ایسے ہل ہل کر کے خشیت ان کے قلب و جگر رگو پے پہ جاری ہو کر کے حضرات نظر آتی ہے مجھ آپ کو اللہ سادہ سے الفاظ میں نہیں ویسے نہیں روٹین میٹر میں نہیں اللہ قسم اٹھا کے بڑی بات کر رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی انسان مجھے چار قسمیں ہیں زیتون کی تور سینا کی بلد امین کی میں یہ قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے تو کیوں کہتا ہے کہ نہیں آتا الٹا نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کا حسن مجھے نظر نہ آئے تو اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا اگر مجھے کسی کا حسن نظر نہیں آتا تو اس میں میرا کسور ہو سکتا ہے بگرنا خدا نے تو کس میں اٹھا کر کے کہا بندے میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا دنیا جانتی ہے ایک شخصیت جن کا نام بلال ہے اور ان کا حسن جب دنیا کے سامنے ظاہر ہوا تو وقت کا امیر المومنین مدینے کے بزار میں کھڑا ہو کے اسے سلوٹ مار کے کہا کرتا تھا یا سیدی امیر المومنین عمر فاروق کے جملے ہیں کہ خدا کے کاغذوں میں تم اتنے حسین ہو اگر عمر کے سر پہ عزت کے چار بال ہیں تو بلال تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تجھے حسن عطا کیا ہے اور خدا کے نزدیک حسین ہے نہ جانے کسی کو ہم کالا سمجھ کر کے ٹھکرا کے چلے جائیں اور اللہ روزی اس کالے کی وجہ سے مجھے دے رہا ہو اور یہ کایا آنے والا پیغمبر کی بارگاہ میں یہ میرا بھائی ہے ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے کوئی خوبی نہیں ہے کوئی وصف نہیں ہے تخلیق پہ تیراج کے لیے انگلی اٹھائی جاتی ہے سیدی بول کر کے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں مجھے تب روزی ملتی ہے نہیں میں محمد تجھے بتاتا ہوں جس کے نقص بیان کر رہا ہے اس کی وجہ سے تجھے اللہ روزی دیتا ہے کسی کو کمزور سمجھ کر کے رشتہ ٹھکرا دیا سلام لینے کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا جی پڑولی جدا بھی حضرات جس کے پاس ہے اس کے تو سارے طواف تو کرتے ہیں اور جبکہ ساری انسانیت کے بارے ارش والے نے کسم اٹھا کے کہا ہے اگر کمزور ہے تو اسے بھی میں نے خوبصورت بنایا ہے اگر طاقتور ہے تو اسے بھی میں نے خوبصورت بنایا ہے تو تم سب کو چاہیے کہ مجھے خدا کی قسموں پہ یقین کر کے انسان کو خوبصورت مانو تو مجھے آپ کو خوبصورت کس نے بنایا اللہ نے گارنٹی دی ہے کمپنی گارنٹی دیتی ہے تو آپ یقین کرتے ہیں کہ ورنٹی سال کی ہے بہتری استعمال کرو خراب ہو گیا تو نقصان کی ذمہ دار کمپنی ہے یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کی گارنٹیاں ان کے جملے ان کی زمانتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی آپ اللہ کی پراڈکٹ ہیں میں اللہ کی پراڈکٹ ہوں آپ اللہ کی تخلیق ہیں میں اللہ کی تخلیق ہوں ہم سارے کے سارے اللہ کا شاہکار ہیں خلق تیا دیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کھین کھناتی مٹی سے تشکیل دے کر کے سم مج من ہو منسلال میں نے پھر تیری نسل کو پانی سے چلا کر کے اتنا عظیم شاہ کار, کائنات کے اندر اتار کر کے پھر قسمیں اور یقین دلا کر کے یہ بات کائنات کی صفحہ گیتی کے رسات کے یہ میں نے مرتصم کر دی ہے منقش کر دی ہے لوگوں اے انسانوں ہیوانوں اور تخلیق کائنات کے جلوے کے اوپر جلوہ آرا ہونے والوں سارے افراد کو اور ساری تخلیقات کو اللہ نے اعلیٰ اعلان میرے آپ کے بارے انٹروڈکشن یہ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے بندے کو سونا بنایا ہے میں نے بندے کو خوبصورت بنایا ہے. اس کے باوجود ماتھے پہ اعتراض ہے ٹانگ لنگاتی ہے تو لنگڑا کہہ دیتے ہیں. کسی کا ہاتھ کامتا ہے تو مفلوج کہہ دیتے ہیں کوئی اٹکتا ہے اس کی زبان پہ اعتراض کر دیتے ہیں آنکھ تھوڑی سی کمزور ہے اسے بہنگا کہہ دیتے ہیں توجہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی بات سنیں ایک انسان وہ ہے جو مجھے آپ کو نظر آتا ہے اور ایک انسان اندر کے مجھے آپ کو نظر نہیں آتا اصل لنگڑا جب اندر کا انسان ہوتا ہے تو اللہ کے کاغذوں میں وہ بندہ لنگڑا ہے جس کے اندر کا انسان اندھا ہے وہ اللہ کے ہاں اندھا ہے جس کے اندر کا انسان پہنگا ہے وہ اللہ کے ہاں بہنگا ہے قیامت کا دن ہوگا اندے کر کے اٹھائے جائیں گے ان کا ظاہر کا انسان تو دیکھتا تھا پوچھیں گے اللہ, ہم دنیا کے اندر دیکھتے تھے. اللہ فرمائیں گے لہذا تم لنگڑے ہو جس کے اندر کا انسان لنگڑا ہے وہ دوسروں کو لنگڑا کہے گا وہ دوسروں کو بہنگا کہے گا تخلیق پہ اعتراض کرے گا نا کہا بونے کد کا کہے گا ہم برتی بیوی ہے کثیر کا جملہ بول کر کے اشارہ کر دیتی ہے حضرات تکدس قدم کے قریب نہ انے پائیں اتنا سا جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو ذرا واضح طور پہ برتری دینا مقصود ہے تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میری بیوی تو نے ایسا جملہ کہا ہے اگر سمندروں کے اندر پھینکا جائے تو سمندروں کو کڑوا کر کے رکھ دے تو جس کو اللہ نے خوبصورت کہا ہے ہم کون ہوتے اس کی تخلیق پہ اعتراض کرنے والے? ہم کون ہوتے ہیں ہرف گیری کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے اب یہ گارنٹی اللہ نے دے دی کہ میں آپ خوبصورت ہیں اس کام سے ہمیں غرض نہیں بس ہم خوبصورت ہیں ہماری داڑھی ہے ہم خوبصورت ہیں مونچ کٹوانے کا حکم ہے ہم خوبصورت ہیں ہمیں لباس پہننے کا حکم ہے ہم خوبصورت ہیں اب کرنا کیا ہے پیدا کس لیے کیا ہے کہ منہ بناتے رہو آئینے کے سامنے کھڑے رہو میک اپ ایک چٹخلے مٹخلے کرتے رہو ساری زندگی اپنے پف پہ ضائع کر دو بیوٹی پارلر پہ ضائع کر دو کریموں پہ ضائع کر دو اللہ نے کہا ہے کہ تم حسین ہو یقین کر لو بس تم حسین ]verted. کرنا کیا ہے yeah. تبارک اللہ زی جب ملک وہ کل شیین yeah. قدیر yeah. اللہ جی خل کل مو تیا کم اکم ایسا تو سونے ہو اب خوبصورت عمل کرو آخرت کا حسن اس کو ملے گا جس کے عمل خوبصورت ہوں گے آخرت کے دن منور ہوئی تم مستب شیرہ سرخ بار چہرے شولہ رو چہرے مزین خوبصورت چہرے تابناک چہرے درخشندہ چہرے کن لوگوں کے احسن الحسن وزیادہ ولا یرحکو وجوہ کا جن بندوں کی زندگیاں تخلیق کے انسانیت کا مقصد انسان خوبصورت ہے لیا بلوکم ایکم احسن امالا انسان میں نے زندگی تم کو اس لیے تا کی ہے کہ تم عمل خوبصورت کرو بات کرو تو خوبصورت کرو دعوت دو تو خوبصورت اندازے دو تبصرہ کرو تو خوبصورت انداز سے کرو یہ نہیں ہے کہ تبصرہ کرتے تھپڑوں پہ آ جاؤ گالی پہ آ جاؤ چگلیاں کرتے رہو اپنے امال کو بدنما کر لو نماز پڑھو تو پیچھے سے اتارو جیسے سر کے اوپر ایک بوجھ ہے نا ایزا قتلتم تم القتلہ جنگ کے میدان کے اندر ہو تو تمہاری جنگ بھی حسن سے خالی نہیں ہونی چاہیے وائزا زبہ تم فاحین قربانی کا جانور زبا کرنے لگے ہو وہ بھی حسن سے خالی نہیں ہونا چاہیے وجہ دل ہو بلتی ہی یا چونکہ تم خوبصورت ہو اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا بھی حسن سے خالی نہیں ہونا چاہیے یہ ہے میری آپ کی تخلیق کا عظیم مقصد چودھری فضل اپنی کتاب میں بڑا ناز تھا اسے کسی نے کہہ دیا کہ حسن تو ڈلتی چھاؤں ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو تم اپنے حسن پہ اترا رہی ہو تو آج مر گئی کل دوسرا دن کس نے آپ کو دیکھنا ہے اس نے بادشاہ سے زد لگا دی کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ لے کر کے دو کہ میں ہمیشہ جاویداں रहूं मैं हमेशा جواں رہوں شاداب رہوں رانائی شادمانی میرے چہرے پہ قربان ہوتی رہے اس نے پوری دنیا کے حکیم اطبا بلائے جیسے ہی آیات کے اندر آتا ہے کہ ایسے موقع پہ اکثر وزیروں کی بیٹیاں کام آیا کرتی ہیں تو وزیر کی بیٹی نے کہا ملکا جی ایک نسخہ بتائے دیتی ہوں عمل تم کر لینا ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن جاؤ گی کہا ٹھیک ہے میں عمل کرنے کے لیے تیار آج کا نوجوان اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ابھی چاند رات آئے گی آپ دیکھنا عید آئے گی آپ دیکھنا ٹاپس ڈالے ہوئے پونیا باندھی ہوئی ہیں خوبصورت نظر آئے خوبصورت اللہ نے بنایا ہے اور جس طرح اللہ نے بنایا ہے اسی طرح جب انسان بنتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے وہ ملکہ کو کہنے لگی وزیرزادی کہ آپ ایسے کریں کہ ملک کے اندر اعلان کروا دیں کہ بادشاہ کو ملکا نے قتل کر دیا اور فلاں دن ملکہ کی عدالت کے اندر جج کے سامنے پیشی ہے تو دنیا بھی آئے کہ جج کیا فیصلہ سناتا ہے اعلان کروا دیا جاتا ہے ملکہ آتی ہے سور کے بن کے مرقع مزین مرصہ ہو کر کے بگیوں کے بیٹھ کر کے خوشبوئیں لگا دی گئی ہیں پھولوں کے ٹوکرے رکھ دیے گئے ہیں دو رویا کلیاں لگا دی گئی ہیں مزین راستوں کو کر دیا گیا ہے زرق برق کی ساری تنابیں اس کے جسم جسد لیباس کے اوپر حضرات توڑی پوری کی گئی ہیں دو رویا لوگ کھڑے ہیں اور جو بھی اس ملکہ کو دیکھتا ہے دیکھ کر کے گالی نکالتا ہے اعتراض کرتا ہے کتنی منحوس شکل والی ہے کہ بادشاہ کو قتل کر دیا ہے بادشاہ خدا کی رحمت کی نشانی تھا عادل تھا لوگوں کو انصاف دیتا تھا لوگوں کے کام آتا تھا مملکت کے اندر عدل کی نہریں بہ رہی تھیں اور ہر شخص کو اس کا استحقاق مل رہا تھا، اس کے چہرے پہ لکھا ہے یہ شیطان ہے اس کے ہاتھوں پہ لکھا ہے یہ اعتراض کرنے والی ہے یہ قاتلہ ہے یہ منحوس ہے حضرات پیشی ہوتی ہے واپس آ جاتی ہے اور پھر منادی کروائی جاتی ہے اعلان کروایا جاتا ہے کہ ملکہ نے بادشاہ کو قتل نہیں کیا یہ ملکہ کے خلاف ایسے ہی سازش تھی آج جاج رہائی کا مسدہ سنائیں گے آج بھی آئے آج ملکہ کو سجایا نہیں گیا پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر کے منہ پہ تھوڑی سی کالک مل کے گدی کے اوپر بٹھا دیا گیا ملکہ رستے سے گزر رہی ہے اور جو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں سی شریف زادی ہے دیکھیں ایسی عورتوں نے تو کبھی نہیں مارا تو یہ بادشاہ کیسے مار سکتی ہیں یار ایو ہی لوگ آدھے نے ایس کسی نے یہ ہائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی تو یار نہیں یہ دیکھے یار وزیر زادی کہنے لگی ملکا جی پہلے لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل گندا تھا تو حسین بن کے آئی کسی نے تیرا حسن نہ دیکھا کسی نے تیری پوشاک نہ دیکھی کسی نے تیری بگی نہ دیکھی کسی نے تیرے گھوڑے نہ دیکھے کسی نے تیرے چابک دستے نہ دیکھے کسی نے گلاب کی دل آموز مہکے نہ دیکھی آج گدی کے اوپر بٹھایا گیا ہے لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل اچھا ہے کسی نے تیری کھوتی نہیں دیکھی کسی نے تیری بدنمائی نہیں دیکھی کسی نے یہ تیرا زرک برک والا چھینا ہوا لباس نہیں دیکھا لوگوں کی نظروں میں تیرا عمل اچھا ہے سب نے تیرے حسن کی تعریف کی ہے اور لوگوں کی نظروں میں تیرا امل برا تھا اور تیرے حسن کو نہیں, نہیں دیکھا ملکا جی اپنے عمل کو خوبصورت کر لے جس کا عمل خوبصورت ہو وہ مرنے کے بعد بھی حسین رہا کرتا ہے لیابلوکم ایوکم احسانو مچھانو تا بڑا تیل ہم نے داڑی نکنگی کر کے پفشا وا کے کہنٹا کہنٹا شیشے دے کے کھڑے رہنے ہیں وہ جب بعض دوست کہتے ہیں آپ پنجابی کا اتنا ٹچ نہ دیا کریں تو ان جملوں کی پنجابی کے علاوہ میں تعبیر کر نہیں سکتا ہمیں پھو کر کے موٹر سیکل دے ٹیر اگوں چکے نے تیوان ویلنگ کر کے اب لوگوں کو یہ اپنے حسن کی ادائیں دکھا رہا ہے وہ ادائے دلبری ہو یا نوائے آشکانہ جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ عمل اچھا ہو حضرات وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز حقیقت خود کو منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی حسن وہ ہے جس کا کائنات خود بخود اعتراف اللہ فرماتے ہیں جس کے عمل خوبصورت ہوتے ہیں انا لانوزیو اجرمن آسانا احسانہ املا جس کے عملوں میں حسن آ جائے اپنے عملوں کو مزین کرے اپنے ایمان کو خوبصورت کرے ایمان کی آنکھ میں سرما ڈالے ایمان کی مسواک کرے ایمان کے اندر تراش خراش کر کے کوئی ایسی ویسی چیز آ رہی ہے اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے میرا ایمان چغلی کے اندر نہیں لتڑنا چاہیے میرے ایمان کے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے میرے اس ایمان والے دل کے اندر ٹانگ کھینچنے کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے آنا نہیں ہونی چاہیے میں یہ ہوں میں ہوں میں ٹھیک ہوں حضرات انا رب کم کہنے والے آئے وقت کے فرعون آئے قارون آئے ہامان آئے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو یہ کہنے والے کہ دنیا ہمارے اشاروں پہ ناچتی ہے خدا تھپڑوں سے زلیل کرواتا ہے خدا پانیوں سے ذلیل کرواتا ہے وقت کے نمرود آتے ہیں خدا مچھروں سے زلیل کرواتا ہے وقت کے ابو لہب آتے ہیں خدا بیٹوں سے ذلیل کرواتا ہے وقت کے غسان کے بادشاہ آتے ہیں مدینے کے چھوٹے چھوٹے غلاموں سے عرش والا زلیل کرواتا ہے وقت کے بو آتے ہیں دودھ پیتے بچوں سے حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں سے عرش والا زلیل کرواتا ہے وقت کے اب رہے آتے ہیں بیت اللہ کو گرانے کے لیے انانیت کے بط کو کلیجے کے اوپر جلوہ گھر کر کے ظاہر کر کے اللہ اب آپ سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ زلیل کرواتا ہے اللہ رسوا کرواتا ہے من توازہ علی اللہ فقد رافعہ اللہ بندہ آجزی کا پیکر بن کے خدا کے در پہ اپنے آپ کو گر جاتا ہے دھکاتا جاتا ہے عرشوالہ بھلندیاں آتا کرتا ہے عرشوالہ تفاقر سے اسے سرشار کر دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے کہ یہی انسان فخر سے کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مصدود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو فرشتوں سے بہتر انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ میں تخلیق اللہ نے اچھی کی ہے بعض اس سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ تخلیق اس چیز سے ہوئی اور میں کرتے ہو حضرات نہیں آج ہم تصویر کے دوسرے رخ پہ گفتگو کر رہے ہیں. میں نیکیوں کو کھا جاتی ہے میں اقتدار کو کھا جاتی ہے میں طاقت کو کھا جاتی اور حدیث یاد کر کے جاؤ آج اللہ فرماتے ہیں میں میری چادر ہے میں میری چادر میں میری چادر ہے لفظ میں میری چادر ہے الکی و ردائی میں یو نازیو نہیں یو نازیو الکبر میں بڑوتری میں یہ میں میری چادر ہے خدا کی اور جو میں کہتا ہے وہ مجھ خدا سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور جو خدا سے اس کی چادر چھیننے اور پھر عزت کی زندگی جی جائے یہ لکھا کہاں ہے یہ کائنات کے کسی قانون کے اندر احباب موجود نہیں ہے یہ کائنات کے کسی ورق کے اندر موجود نہیں جب پھر وہ مجھ سے میری چادر چھینتا ہے میں اس کی عزت کو چھین کر کے کے ہوا میں اڑا دیتا ہوں میں یوں پھر جس کو میں زلیل کر دیتا ہوں کائنات میں اسے کوئی عزت دے سکتا نہیں لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو تو سنو اللہ انزت اللہ جمیا دو باتیں اختصار کے ساتھ بڑی بڑی عبادتیں والے ریاستوں والے آئیں گے قیامت کے دن پانچ سو سال کی بات تھے ایک شخص کے کھاتے میں مشایخ کے علمی فکری دروس آپ سنتے رہتے میں تو اسٹوڈنٹ آپ کا بھائی بزرگوں کا بیٹا نہ آپ کے نالج میں اضافہ کر سکتا نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں لیکن بہرغرض دعوت آئی ہے تو سلائے عام ہے یا ران نکتہ داں کے لیے اپنا حصہ ڈالے دیتے ہیں پانچ سو سال کے سجدے میں تو پانچ دن کی نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتا اللہ کو پانچ سو سال پانچ سو سال کوئی برائی نہیں کوئی گناہ نہیں ہے تو سجدے ہے تو قیام ہیں تو روزے قیامت کا دن ہے اور یہ انسان اپنی نیکیوں پہ میں کرتا ہے کہ میری پانچ سو سال کی نیکیاں میرے پانچ سو سال کے سجدے میرے پانچ سو سال کے رکوع اور ہم یہاں کیا کہتے ہیں ہم ساری زندگی پہلی صف میں نماز پڑھتے میں میں تو اس مسجد کی پہلی صف کا نمازی ہوں میرے بغیر کوئی کھانسی نہیں کر سکتا میں یہ ہوں میں آرکیٹیکٹ ہوں میں ڈی ایم سی ہوں میں ایچ او ڈی ہوں میں فلاں میں ڈھی پانچ سو سال کی عبادت کوئی گنا نہیں کوئی چگلی نہیں کوئی معصیت نہیں اور اپنی نیکیوں پہ جب میں کا تخیل قلب کے انڈر پھوٹا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے محسوس ہوتا ہے کہ میں کی طرف جا رہا ہے اس کی نیکیوں کو تولو اس کی آنکھ کے ساتھ تبرانی شریف کی روایت ہے ترازو کے اندر ایک طرف آنکھ رکھی جاتی ہے ایک طرف 500 سال کی نیکیاں رکھی جاتی ہیں 500 سال کی نیکیاں ہلکی ہو جاتی ہیں آنکھ بھاری ہو جاتی ہے قدرت ولو ایک کا کوجہ ویجے کانی تک کٹھی ہو کے آجائے پیران دی ٹھانی دنیا دے پیران کا لگ جائے میلہ گرو سارے آن ہر گروپ زور لگا اکیلا اکیلا کدے ٹھیک نہ ہولا نکلی ڈیلا جی کوئی گا، او قیمت گا، بھی لے کو گا بناو والا وہی کیمت لوگ گا تو پھر بھی وہ نہ پہ گا جن تینوں سب کچھ مفت اتیا تو یہ سن اوہ کی مل پایا ایویں پوچھ چک کے سر تلا کے آنا میرے تو بغیر اہم پاٹے خاں ان کام کر کے وکھا بڑے بڑے پاٹے خاں نگ جنہ دیا قبروں کا نشان کوئی نہیں جانتا جہے آتے لے ساڈے ہوں ای کر گے جوں کر دیا گے فلاں کر دیں گے کم نہیں ہو گئے ایسے کر دیں گے اگرچے مگرچے چونکے چناچے یہ ہے وہ ہے فلاں ٹھیک ہے ہمارے پاس استحاقات ہیں ہمارے پاس طاقتیں ہیں حضرات قبر کے نشان کوئی نہیں جانتا اللہ نے قبروں کی مٹی بھی دھول بنا کر کے ہے ہے کے اندر دی سال سال بعد نشان کی کی آیا ایک کا حق نہیں ادا کر سکی تھی میں بابا گڑی صاف کر رہا مسجد لوائی اے ساف بھی اصیں کرنی ہے کسی نے پوچھا کہ تھی لگوائی اگر نیکی کی توفیق دی تو کس نے بڑے بڑے قارون گزرے نیوٹن ہے پوری دنیا میں سرمایہ کے اندر آگے چین ہے کوریا روس یہ سارے سرمایے اور پوری دنیا اٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھی جائے حدیث کا مفہوم ہے ایک بندہ آجیز بےکس آئے گا او دا ترلا پنجابی جاندے نا ترلا ایک طرف اس کا ترلا رکھا جائے گا جو اس نے اللہ کے سامنے ترلا مارا تھا اللہ مینو معاف کر دے میں بڑا گندا جہا بندہ اللہ کمینا جہا بندہ ربا نہ زلم نہ انفوسا نہ زیاتی بڑی ہو نے اللہ چول جے آدمی آ اللہ تین معاف کر دے رو پیا آخ چو شیر جن آنسو نکل گیا راج الن ذکر اللہ ففاظت اینا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ میں فقیروں کا فقیر کہاں, تو کہاں میں اتنی بڑی دنیا چھے عرب انسان ہیں چار ارب تجھے مانتے ہی نہیں ہیں ایک ارب تیرا نام لیتے ہیں تجھے تسلیم نہیں کرتے ایک ارب ہیں جو تجھے تسلیم کرتے ہیں پچاس کروڑ ہیں جو کبھی کبھار نمازیں پڑھتے ہیں ایک کروڑ ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں ان ایک کروڑ میں سے اللہ تو نے مجھے مسلک کے تا کہ یہ ہے عقیدہ توحید کے مطابق اللہ آج جا کے دیکھا جائے وہ انسان جو جہی صحیح سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے اللہ اتنی بڑی کائنات میں تو نے مجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے اپنی محمد کا غلام بنا رکھا ہے میرے اندر کوئی میں نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کمال سارے تیرے مولا بلندیاں ساری تیری اللہ عزتیں ساری تیری ہیں مجھے فقیر کا تو انتخاب کر لیا ہے اللہ شکرانے کے آنکھوں میں آنسو ہیں مولا بھیک مانگتا ہوں استقامت عطا کر دے میرے ترلے کو قبول کر لے قیامت کا دن ہوگا ایک تر برائیوں کے ننانے میں دفتر ہیں کل سجلن مدہ بساری ہر دفتر تاحد نگاہ تلق پھیلا ہوا ہے ان اِنَّا لِلْرَجُلِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلَّا برائیاں ہیں پاپ ہیں گناہ ہیں معصیتیں ہیں جرم ہیں سارے گناہ ایک طرف ہے ترلا ایک طرف ہے آجزی ایک طرف ہے مسکی ایک طرف ہے اللہ اس ترلے کو ایک طرف رکھتے ہیں ساری زندگی کی برائیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں ترلا وزنی نکلتا ہے برائیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اسے آجزی بڑی پسند ہے اسے گراوٹ بڑی پسند ہے اور جو اس کے دربار میں جھک جاتا ہے اس کا قانون ہے کہ میں اس کو عزتیں عطا کرتا ہوں جب بھی اللہ نیکی کا کام لے تو نگاہیں جھکا لیں اس نے لیا اس نے لیا اس کی مرضی ہوئی ہے تو مجھے یہ توفیق ملی ہے اس کی توفیق کے بغیر کسی سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ نصیحت کے طور پہ خاص کر کے نوجوانوں کو آج کل شکلوں پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ اور شکلیں بگاڑی جاتی ہیں وہ ٹیلی ویژن ہو وہ میڈیا ہو اور وہ کوئی دوسری تیسری ایک یہ کبیرہ گنا ہے بات مکمل ہو گئی ہے میری بات سنیں یہ کیا ہے کسی بندے کے کارٹون بنانا کوئی سیاست دان ہو آپ کو لاکھوں اختلاف ہے جو کسی کی شکل بگاڑتا ہے کبیرا گنا شکل بگاڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور احادیث یہ بتلاتی ہیں ڈر جائیں وہ لوگ جو کسی کی ذات پہ نقد کرتے ہوئے اس کی شکل پہ اعتراض کرتے ہیں کل کے کے دن ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اللہ ان کی شکلیں مسخ کر کے رکھ دے گا جو اللہ کی پیدا کردہ شکلوں پہ ساری زندگی اعتراض کرتے رہے تو کبھی یہ کام نہ کرنا کبھی کسی کی ذات پہ اعتراض نہ کر بیٹھنا اور توجہ دینی ہے افیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ آنا کی روایت ہے لوگوں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حسن سے بھرا ہوتا نماز اتنی اچھی پڑھتے خوبصورت کتنی ہوتی میں عائشہ اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی اور صحابی کہتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے پوری بقارا پڑھ دی عام نماز اس کے بعد رسول اللہ نے شروع کر لی تو میں نے کہا شاید اب رکو کریں گے تو دیکھا کہ نساء بھی پوری پڑ دی اس کے بعد آل عمران شروع کر دی تو آل عمران بھی پوری پڑھ دی حضرات ساڑھے پانچ چھ پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکت کے اندر پڑھ دی تو یہاں فجر کی نماز پانچ منٹ کی اضافی ہو جائے نا تو ہم فوری طور پہ کہتے لگتا کاری صاحب سب کو یاد کر لگ پائے حضرات نہیں اپنے عمل کو خوبصورت کرنا اپنے اعمال حسین بنانے کسی ایسے چھوٹے موٹے عمل سے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ اگر نیکی کی توفیق دی ہے تو نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں شیطان کے ہر شر ہر وسوسے سے محفوظ فرما یہ بڑا چالاک ہے میں کا مرض ڈال کے انسان کی نیکی ضائع کرتا ہے ہم نے ہوشیار ہو جانا ہے جب بھی میں کا خیال ہے فوراً کہنا یہ میرا خیال نہیں ہے فوسو صلی یہ تو شیطان کا خیال ہے لیب دیا یہ میری عزت کے لباس کو اتروانا چاہتا ہے اس خیال کو ٹھوڈا مارنا ہے اور فوری طور پہ سبحان ربی العٰ بلند اللہ ہے عزت اللہ کے لیے ہے یہ تصویح کرنی ہے اللہ آجزی کی توفیق دے ان کے ساری کی توفیق دے اللہ خوب روزے رکھنے کی توفیق دے خوبصورت صدقہ کرنے کی توفیق دے خوبصورت نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ خوبصورت منہ بنانے کی توفیق دے اکول کو لحاظ میں